اس تشریح سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ الحمد رب العالمین ایک ایسا جملہ ہے جس میں ایک دعویٰ کیا گیا ہے اور اسی جملے میں اس کی دلیل بھی فراہم کی گئی ہے یہ دعویٰ تو یہ ہے کہ الحمدللہ یعنی تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس کا مطلب پیچھے میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس کائنات میں جس چیز کی بھی تعریف کی جائے گی وہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہوگی لہذا اللہ تعالی ہی تمام تعریفوں کا صحیح مستحق اور سزاوار ہے اور اس دعوے کی دلیل ہے رب العالمی کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں کیوں اس لیے کہ وہ سارے جہانوں کا پروردگار ہے وہی ان جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے وہی اس کو پال رہا ہے وہی ان کی نگہداج فرما رہا ہے وہی ان کی ضروریات کو پوری کر رہا ہے تو اس لیے تمام تعریفوں کا استقاق اسی کو جاتا ہے کسی اور کو حقیقت میں تعریف کا استقاق نہیں ہے اس کی مثال ایسی سمجھیے کہ جیسے اگر ایک لکھنے والا کوئی اچھی تحریر لکھ رہا ہے تو وہ لکھنے والے کی طرف منسوب ہوتی ہے اگر حقیقت میں لکھنے والا اس کے ہاتھ میں قلم ہے جو لکھ رہا ہے تو لیکن اگر کوئی اچھی تحریر لکھی ہوئی ہے کوئی اچھی تصویر بنی ہوئی ہے کوئی اچھا منظر نظر آ رہا ہے اور کسی نے کوئی سینری بنائی ہے تو آپ اس کو جب تعریف کریں گے تو فوراً تعریف اس شخص کی ہوگی جس نے یہ سینری بنائی جس نے یہ تحریر لکھی جس نے یہ کتاب تحریر کی اگر کوئی بیوقوف یہ کہنے لگے کہ بھئی یہ تو تعریف ہونی چاہیے اس قلم کی یا اس پین کی جس کے ذریعے اس نے یہ تحریر لکھی ہے یا سینری بنائی ہے تو یہ حماقت کی بات ہوگی اس لیے کہ اس قلم کا تو بیچارے کا کچھ اختیار نہیں تھا یہ تو ایک ہاتھ تھا جو اس کو مختلف طریقوں سے چلا رہا تھا وہی قلم اگر کسی اناڑی کے پاس چلا جاتا کسی بچے کے پاس چلا جاتا تو وہ ٹیڑھے ترچے خطوط بنا کر بالکل بیکار قسم کی چیز بھی سمندر عام پر لا سکتا تھا لیکن کیونکہ ایک ماہر لکھنے والے کے پاس پہنچا اس لیے اس سے تحریر بہت اچھی ہوگی تو اسی طرح جس کائنات میں جتنے بھی اسباب ہیں وہ سارے کے سارے ان کی مثال لکھنے والے کے ہاتھ میں قلم جیسی ہے ورنہ اصل میں اس سبب کو مؤثر بنانا اللہ تبارک مطالعہ کا کام ہے اس لیے یہ دعویٰ جو کیا گیا تھا کہ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں یہ رب العالمین اس کی دلیل ہے اور اگر آدمی اس پر غور کرے تو پتہ چلے گا کہ واقع تھا اس کائنات میں حقیقی تعریف صرف اللہ ہی کی ہو سکتی یہ الحمدللہ رب العالمین کا مختصر مفہوم تھا اب اس کے بارے میں دو تین باتیں اور قابل ذکر ہیں پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک تعالی نے اپنی کتاب کا آغاز الحمد رب العالمین سے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سب سے پہلا جملہ یہی احساس فرمایا گیا تھا الحمد رب العالمین یہ حقیقت ایک تعلیم ہے اور حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلیم کو واضح بھی فرمایا ہے کہ جب کوئی آپ کوئی خطاب کرو کوئی اہم بات کہو یا کوئی تحریر لکھو تو اس کا آغاز الحمدللہ سے ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالی کی تعریف سے ہونا چاہیے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جو کچھ بھی توفیق ملے گی وہ اللہ تعالی کی طرف سے ملے گی جو خیال دل میں آیا ہے وہ بھی اللہ تبارک کو تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے اس خیال پر عمل کرنے کا جو طریقہ سکھایا ہے وہ بھی اللہ تعالی نے سکھایا اور اس کو اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے جب وہ عمل کرو گے تو وہ بھی اللہ تعالی ہی کی توفیق ہوگی لہذا پہلے ہی قدم پر یہ احساس دل میں پیدا کر دیا گیا ہے کہ جو کچھ میں کرنے جا رہا ہوں یا کہنے جا رہا ہوں وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق کا مرہون منت ہے اور اگر اس میں کوئی اچھی بات ہوگی تو وہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کی تعریف ہوگی ایک مقرر ہے بہت اعلی درجے کی اس نے تقریر کی ہے تو اس اعلی درجے کی تقریر کا جو اصل اس کی تقریر کا جو اصل لطف ہے اور اس کے اندر جو حسن پیدا ہوا ہے وہ تمام تر اللہ تعالی کی تخلیق سے اور اس کی توفیق سے ہوا اور عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ بندہ جب کوئی اچھی تقریر کر لیتا ہے یا اچھی تحریر لکھ لیتا ہے تو خود اپنی خود پسندی میں وہ ابتلا ہو جاتا ہے اور دل میں خیال آنے لگتا ہے کہ میں نے بڑا تیر مار لیا مجھ سے بہت اچھا کام ہو گیا اور میں نے بہت کارنامہ انجام دیا تو اس کے نتیجے میں بعض اوقات یہ خود پسندی انسان کو کبر تک اور کمر تکبر تک لے جاتا ہے اس کے نتیجے میں بندہ جو ہے متکبر بن کر دوسرے لوگوں کے ساتھ یہانت کا معاملہ کرتا ہے تحقیر کا معاملہ کرتا ہے اور بعض اوقات یہانت اور تحقیر ان کی شدید حق تلفی کا سبب بن جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ فاتحہ میں سب سے پہلے الحمد اللہ رب العالمین کا کلمہ لا کر اور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل سے اس پر عمل فرما کر ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب بھی کوئی اہم بات کرنا چاہو یا اہم کام کرنا چاہو تو پہلے الحمد رب العالمین کہہ لو تاکہ تمہارے دل میں تکبر کے عجب کے خود پسندی کے جذبات پیدا نہ ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق پر اس کا شکر ہو اور شکر کی خاصیت خود قرآن کریم میں بیان فرمائیے کہ ان شکر تم اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا تو اس سے یہ شکر کی کے فوائد بھی حاضر ہوتے ہیں اور یہ تعلیم اس طرح دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر کام پر شکر ادا کرنے کی کوشش کی جائے دوسری بات یہ ہے کہ اس جملے میں الحمد رب العالمین میں دعا کا طریقہ سکھایا گیا کیونکہ آپ نے دیکھا کہ یہ سورہ فاتحہ تقریباً تمام تر یہ ایک اہم دعا پر مشتمل ہے جیسے کہ تفصیل آگے آنے والی ہے لیکن اس دعا سے پہلے الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی عمین یہ تینوں جملے ایک تمہید کے طور پر ارشاد فرمائے گئے ہیں اس دعا کے لئے جو آگے آنے والی ہے اس سے یہ بات معلوم ہوئی اور احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ جب بندہ کسی بات کے لئے اللہ سبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے تو اس کو دعا کا آغاز اللہ تعالی کی حمد سے کرنا چاہیے اور نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر دروج بھیجنے سے کرنا چاہیے یعنی پہلے الحمد رب العالمین کہہ اور پھر نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا کوئی کلمہ کہہ دے اس کے بعد اپنی حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگے اور حضور اقتر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات ثابت بھی ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد سے آغاز کیا جائے دعا کا یہ ایک بہت اہم بات ہے اور وہ یہ کہ انسان کی کچھ نفسیات اس قسم کی ہے کہ جب اس کو کوئی حاجت پیش آتی ہے یا کوئی تکلیف آتی ہے جس کا وہ ادالہ چاہتا ہے تو اس کے دل و دماغ پر بس وہ اپنی حاجت مسلط ہوتی ہے یا وہ تکلیف مسلط ہوتی ہے جس کا وہ ادالہ چاہ رہا ہے اس وقت وہ اس بات سے بالکل غافل ہو جاتا ہے کہ این اسی وقت میں جبکہ مجھے ایک حاجت درپیش ہے این اسی وقت میں جبکہ میں ایک تکلیف کا شکار ہوں اللہ تعالیٰ جلالہ ہوں کہ کتنی بے شمار نعمتیں این اس وقت میں مجھ پر برس رہی ہیں فرض کرو کسی کو بخار آ گیا. تو بس آپ مختلف بخار کو جو لے کر بیٹھ جائے گا لیکن اس بات سے غافل ہوگا کہ اینڈ اسی وقت میں میرے جسم کے تمام آگا ٹھیک ٹھیک کام کر رہے ہیں دل صحیح کام کر رہا ہے جگر صحیح کام کر رہا ہے آنکھیں میں بینائی موجود ہے کان میں سننے کی صلاحیت موجود ہے زبان میں بولنے کی طاقت موجود ہے ہاتھ پاؤں میں چلنے کی طاقت موجود ہے یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی موجود ہیں ایک تھوڑی سی تکلیف آئی ہے کہ بخار آ گیا لیکن باقی ساری نعمتیں موجود پھر اس تکلیف میں بھی آدمی کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ اس تکلیف کو دور کرنے کے کیا اسباب میرے پاس موجود ہیں اگر کوئی مہربان طبیب ہے معالج ہے کہ سہولیات اثر ہے تو وہ ایک نعمت ہے اگر اچھے تیماردار ہیں تسلی دینے والے ہیں وہ ایک نعمت ہے دوائیں مناسب موجود ہیں تو وہ ایک نعمت ہے تو ان ساری نعمتوں کے اندر ایک تکلیف آئی ہے تو اگر آدمی براہ راست میں سو تکلیف تو مانگنا شروع کر دی یا اللہ مرب بخار اتار دیجیے یا اللہ مجھے تکلیف رجات دے دی یا اللہ مجھے سیادت افرما دیجئے تو اس میں شائبہ اس بات کا ہو سکتا ہے کہ آدمی ناشکری شکری کر رہا ہو اور اپنی تکلیف کو تو لے کر بیٹھ گیا اور جو ساری نعمتیں جس, جس میں وہ لپٹا ہوا ہے ان کو بھول گئے تو اس لیے تلقین ہمیں یہ کی گئی ہے کہ جب دعا کرنے جاؤ تو پہلے جو موجود نعمتیں ہیں جو ہر وقت تمہیں حاصل ہیں ان نعمتوں کو پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو الحمد رب العالمین پہلے ان کا شکر ادا کر تاکہ تمہاری دعا ناشکری پر مشتمل نہ ہو تمہاری دعا کفران نعمت پر مشتمل نہ ہو تمہاری دعا جو ہے وہ اللہ تعالی کے ساتھ شکوے اور گلے اور کائد پر مشتمل نہ ہو بلکہ کہہ رہے اللہ میں آپ کی تعریف کرتا ہوں میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کیونکہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے مجھ پر بہت نعمت عادی فرمائی ہوئی ہیں لیکن یہ میری حاجت ہے اے اللہ اس کو بھی پورا فرما اس لیے یہ ادب سکھایا گیا کہ ہر دعا کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد کا کوئی کلمہ کہا جائے الحمدللہ رب العالمین یا اس کے ہم معنی کوئی اور کلمہ